اگری غلط فہمی ہے ان کی زندگی کا مقصد کافروں سے انتقام و بدلہ ہے جو خود کش حملے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تو ویسے ہی وہ قتل کر ہی رہے ہیں یعنی خود بم لاچ کرتے ہیں ایک تو کافر تو مرتے ہیں دو تو مرتے ہیں نا مسلمان جو دس مرتے وہ تو ویسے مرنے وہ تو کافر تو ویسے ہی قبضہ کیا ہوا ہے وہ تو روز مار رہا ہے اگر ہمارے مرے سے مر جاتا تو کیا ہوتا ہے سبحان اللہ ہمارے شیخ ایک بات بیان کرتے ہیں میں وہ بات نہیں بیان کرتا وہ اس کے رد میں بہت سختی استعمال کرتے ہیں میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن اتنا،, اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک لفظ جو آپ کہتے ہیں انتقام کافروں سے انتقام لینا ہے تو انتقام کی بات کہاں بیچ میں آ حافظ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو دوسری بات یہ ہے ہمارا مقصد ہے کافر کو نقصان پہنچے اگر جو مرتے نہیں تو بلڈنگ تو گرتے نا ایک دو مال نقصان تو ہوا اور ہمارے مسلمان تیسری بات ہے کہ ہمارے مسلمان ویسے مر جائیں گے تو اسے اگر میں مار دیتا ہوں تو کیا ہر جی تعجب کی بات ہے یعنی ایک شخص ہے وہ ٹی بی کی مرض سے مر جاتا ہے ٹی بی کی مرض سے مر, مر گیا کینسر کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ کرے. سب مسلمان کو محفوظ کرے کی <كسل> وجہ سے اس کو کینسر ہے تو ایک اکشا خاص کو گلت دبا دیتا ہے تو دیکھ, تم نے کیوں مارا ہے بھائی کو تم سے قتل کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے بھائی مر تو ویسے رہا تھا بےچارا وہ میں نے پہلے مار دیا تو کیا مشکل ہے اس میں میرے بھائی اگر کوئی کافر کسی کو مارنا چاہے تو اس کو مارنے دو نا کافر اس کو مارتا ہے تو جنت میں تو ہے وہ بے چارہ ہاں؟ ہم اس کے لیے شہادت کی دعا کرتے اس کو شہید قبول فرمائے تم جس کو قتل کر رہے ہو تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم اس کو قتل کرو کیا دونوں برابر ہیں ایک کافر مسلمان کو قتل کرتا ہے اور ایک خود مسلمان سم بھائی کا قتل کرتے تھے کافل تو ایسے مارنا تھا میں مار دیتا ہوں کیا میرے بھائی کے لیے تم ایسا کبھی سوچو گے ایک شخص آتا ہے میرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے ارے میرے بھائی کو کیوں قتل کیا ارے اس کو تو ویسے ایکسیڈنٹ ہونا تھا مرنے دیتے توں نے کیوں قتل کیا اسے یہاں پر کیوں نہیں کہتے کہ یہ جائز ہے تو میرے بھائی یہ جو طریقے ہیں بالکل درست نہیں ہیں بس بات وہی ہے جب جوش ہوتا ہے تو ہوش کم ہو جاتا ہے ہوش پہ تارے لگ جاتے ہیں تو یہ ایسی باتیں سچ باتیں ہے کہ عقل السلیم اور قلب السلیم بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں <تصفح> یہی خودکشی خود, خود, خود حملوں کے تعلق سے یہی غلط فہمی مجھے ملی ہے آگے تف متفرقات میں شاید کچھ ہیں جو میں نے یہاں پہ نہیں لے کے آیا ہوں اگر کوئی آئے گی تو متفرقات آخر میں بھی ہیں تقریباً تیس کے قریب متفرقات ہیں اس میں اگر کہیں کہیں سے کوئی غلط فہمی آئے گی تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے علم دعائیں صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن آن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی یار ہے یہ غلط فہمی جو ہے کہ جنگ بدر میں سابق کرام کی تعداد تین تھی اور کافروں کے ایک ہزار تھی آپ پھر کہتے طاقت استاد شرط ہے تو وہاں پر شرط کیوں نہیں تھی اس کا جواب مفصل ہے کیونکہ میں جواب میں 10 پوائنٹ ہے میں بیان کروں گا ابھی وقت نہیں ہے تو یہ بات مجھے پتا ہے کہ غلط فہمی موجود اب جلد بازی نہ کریں اس لیے میں کہ غلط فہمی لکھ دیں میں اس کو ساتھ رکھ دیا کروں گا اگر جوابی میں جواب دیتا رہ ایک مجلس میں تو میرے پاس جیسے میں نے بتایا ستر غلط فہمی ہے اگر ہر درس میں چھ یا سات ہم دس بھی رہے تو اگر 10 غلط فہمی ایک مجلس میں ہم ختم کریں تو ہمیں دس درست کی ضرورت ہے یعنی دس مجلسوں کی ضرورت ہے تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے جلدی سمیٹوں چار یا پانچ میں ختم ہو جائیں تو اس سے زیادہ لمبا کرنا بھی درست نہیں ہے تو جو بھی آپ کی غلط فیملی یو ایس میں بھی, بھی غلط میں مجھے پہنچ چکے پہلے سے کہ ہم آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قدرت اور تاج شرط ہے جہاد کی جنگ بدر میں یہ چیز نہ تھی تو اس کا انشاءاللہ شاء دس پوائنٹ ہی جواب کی انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم وحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين